الحمد عباد وقفا وسلام البادی امباد ماں چل رہی تھی صبر کی کہ امبی علیہۃسلام یہ ہمیشہ توحید سنت کی دائب حق کی دعوت دینے والوں کو صبر کرنا چاہیے اور یہ سنت اللہ ہے کہ ان کو تکلیف دی جائے گی ان کو ستایا جائے گا ان کی ان کو تنگ کیا جائے گا لیکن دائی کا کام ہے صبر سے کام لینا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی اور جتنا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن اس کی مدد ضرور کریں گے آج بھی اسی سلسلے کی ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ سنت برقرار رکھی کہ جب بھی کسی نبی نے کسی دائی نے اللہ کا خالص پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو جو لوگ ہدایت سے محروم ایک زمانے تک سے رہتے ہیں زلالہ تو گمراہی میں ہیں شرک و ہی کو دین سمجھ کر کے اپنا اسی قنون اسلام سمجھ رکھا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں کو یا کسی دائی کو اللہ تعالی توفیق دیتے ہیں جب موجودہ افکار باطل نظریات کفر و شرک اور ضلالہ تو گمراہی میں مبتلا لوگوں کو حق کی طرح بلاتے ہیں تو حق ان کے قبول حق کا قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور برابر لوگ عداوت اور دشمنی میں دشمنی کرنے لگتے مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مجنون پاگل شاہر بھٹکا ہوا اس قسم کے القاب سے تانا دے کر کے دعائی کو ایزا پہنچاتے ہیں زبانی زبان سے اور کبھی طاقت کا بھی استعمال اور ان کے اوپر تنقید کر کے ان کے مقام کو گھٹا کر کے لوگوں میں یہ لوگوں کو سرات مستقیم سے روکنے کے لیے یہ ہر استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں سور زاریات کے اندر ایک بڑی عجیب سی آیت ہے آیت نمبر باون اللہ نے فرمایا کزا کماطین قبل رسولن اللہ قالو ساہر مجنون اطوا صوبی بلحم قو مم پاگول یہ آخری سورت کی آیت ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا اے نبی آپ لوگوں کو حق کی دعوت دیں بتائیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے نہیں آپ رسول اور پیغمبر ہیں رہی بات آپ کو یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا ویدا خاطر نہ ہو ہم نے آپ کو نبی بنایا کدا علی کا مطلب قبل رسول آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں کدا علی کا مطلب مین قبل رسول اسی طرح جیسے آپ کو ہم نے رسول بھیجا اور آپ کی قوم آپ کے و وطن کے لوگ جیسے آپ کو مجنون ساحر بے دین دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہم نے جب بھی دنیا میں کسی کو رسول بنا کر کے بھیجا تو قوم کے لوگوں نے اللہ قالو قوم کے لوگوں نے یہی کہا یہ اللہ کا نبی نہیں بلکہ ساحر جادوگر مجنون اور پاگل ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا یہ بالکل ایک عجیب سا اہل باطل کا مشرک شرک کرنے والے گمراہوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ کوئی آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا ہے آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو میں نے بھیجا ہر نبی نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو اس کے امتیوں نے کیا کہا قوم نے شاہر او مجنون یہ ساحر ہے مجنون اور پاگل ہے کبھی شاعر کہا کبھی دیوارہ بے کہا اللہ فرماتے ہیں اتوا سو بھی بلہم معلوم پڑتا ہے ہر پہلی والی قوم نے بعد والی قوم کو نصیحت کیا تھا دیکھو ہم نے نبی کو مجنون اور دیوانہ پاگل کہا تمہارے یہاں نبیت تم بھی وہی کہنا جو میں کہہ رہا ہوں اتوا بلہم بھی بلحم ذرا سوچو کس طرح سے یہ دنیا کا دستور رہا کہ دعوت دینے والے کو شراب پینے والے کو صرف شرابی لوگ کہتے ہیں زانی کو صرف زانی کہتے ہیں چور کو صرف چور کہتے ہیں ڈاکو کو صرف ڈاکو کہتے ہیں لیکن نبی کو یا دعوت دینے والے کو جتنی چیزیں لوگوں کے زمان پہ سب کہہ ڈالتے ہیں بے کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں شاہر کہتے ہیں قذاب کہتے ہیں اور پتا نہیں کتنے کتنے القاب ادر کئی امثال فضلوا فلا فغل سبیلا اے نبی دیکھیں کتنے القاب آپ کو دے چکے کسی ایک بات پر ان کو اطمینان نہیں ہوتا تو یہ ہمیشہ اس طرح سے یاد رکھنا چاہیے اچھا پھر یہ اللہ تعالی کے ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آتا ہے نبی کا بھی امتحان اور قوم کا بھی امتحان اسی لیے سورت الفرقان کا در اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کابر اے نبی جیسے آپ کے مکے والے دشمن بن گئے آپ کی قوم آپ کی برادری خاندان وہی مکے کے لوگ جو کہتے تھے پورے مکے میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے سب سے زیادہ امانتدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صادقی ہیں۔ لیکن اصطادق الامین آپ کا لقب ہی رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے آپ نے یا ایوہ المدفر کم فاند و رابک فقبر جیسے اللہ تعالیٰ دعوت دیا اور قوم کو درانا شروع کیا اور بیان فرما دیا اعلان کیا لوگوں ان النظیر العلیان میں تمہارے پاس اللہ کا نبی و پیغمبر بن کر کے آیا ہوں بلکہ احباد نے سنا ہوگا کہ جس دن نبی علیہ السلام صاحب و سالہ کا اعلان کر رہے تھے اعلان کے پہلے بھی آپ کو سادق ہی کہہ رہے تھے آپ سفا پہاڑی پر چڑھ گئے سفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور سفا پہاڑی پر جانے کے بعد یا صباحہ اس وقت کا جو دستور تھا کہ کوئی اعلان کرنا ہو یا کوئی بڑا حادثہ بڑا واقعہ سامنے ایمرجنسی میں آ گیا ہو حادثہ تو اس پہاڑ پر چڑھ کر کے قوم کو بلند آواز یا سباہا یا سباہا یہ دستور تھا نبی رہے فراغ اس دستور کے مطابق اوپر کھڑے گئے مکے کے لوگوں نے زندگی میں کبھی اللہ کا سل کو نہیں دیکھا تو اس طرح سے پکار رہے ہوں آج آپ اچانک سباہا یا سباہا یا سباہا یا بلاندا سے کے پکارا مکے والے ہیں ارے محبت کو کیا ہو گیا حاجی ہمارا سب سے سچا انسان تو بلا رہا ہے صادق کو امیر محمد بہتے ٹوٹ پڑے سارے لوگ آ کر کے کھڑے ہو گئے کیا ہوا آپ کو کون سا حادثہ پیش آیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر سب محبت میں زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھے کہ آپ پریشان اور کسی چیز کی طرف بلانا کوئی خبر دینا چاہتے تو پریشانی ہو آنے فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بہت سچے بھائی آپ کے بارے میں کیا بتائیں کیا بات ہے کہا دیکھو اگر میں تمہیں بتاؤں میں پہاڑ پر ہوں اور تم پہاڑ کے نیچے میرے سامنے ہو پیچھے پہاڑ کے کی کیا ہے تم لوگ دیکھ رہے نہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بس آ نے فرمایا اگر میں یہ بتاؤں کہ پیچھے بہت بڑا دشمنوں کا لشکر آ کر کے یہاں کھڑا ہوا ہے اور رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے جیسے ادھیرا چھا جائے اور تم لوگ سو جاؤ دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے اور بالکل اسی انتظار میں بہت بڑا لشکر انتدار ہے کھڑا انتظار کر رہا ہے کیا تم بات مانو گے اللہ مسلم آ, اے محمد آپ سے کبھی ہم لوگوں نے جھوٹ نہیں سنا بالکل ہم لوگ آپ کی تصدیق کریں گے دیکھو ابھی اس وقت بھی مکے والے آپ کی تصدیق ہی کریں گے میں تو سنو بات اصل یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں اللہ نے مجھے نبی پناہ کر کے بھیجا انی رول میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں تمہارا اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو رکو مکانا شیخ بتوں کی پرستی چھوڑو ابھی سب سے سچے آپ کو تسلیم کر رہے تھے لیکن جیسے آپ نے دعوت دیا توحید کی رسالت کا اعلان کیا کہ میری پیروی کرو اتنا کہتے ہی بد نے کیا تب بل کا لہٰذا اللہ تجھے برباد کر دے کیا کسی کام کے لیے مجھے تو نے بلایا تھا دیکھا دشمن بن گئے. ابھی ایک جملہ استعمال کرنے کے پہلے آپ سے محبوب تھے آپ سب کے محبوب تھے سب آپ سے محبت کرتے تھے لیکن بس ایک جملہ آپ نے لان کر دیا میں اللہ کا رسول ہوں میری بات مانو ایک اللہ کی عبادت کرو بت پرست سے چھوڑو دیکھیں چالیس سالہ الفت محبت ایک لمحے میں عداوت میں تبدیل ہو گئی اللہ فرماتے ہیں کا ضلی کا جالنا لے کل نبی یہ اے نبی یہ مکے والے جو آپ کے دشمن ہو گئے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو آئے گی یہ جتنے لوگ دشمن ہو گئے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں تو اسی طرح سے ہمارا ہمارا دستور رہا قوموں کا جب بھی ہم نے کسی نبی کو بھیجا تو قوم کے مشرق اور مجرم جتنی تھے سب نبی کے دشمن بن گئے اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دیکھیں توحید کی دعوت سنت کی دعوت خالص اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب کھڑے ہوں گے جہاں شرک کو شرکا کو بدعت کہیں گے اور باپ دادا کے رسم و روات پر ہم تنقید کریں گے یہ غلط ہے یہ دین نہیں ہے تو قوم برداشت نہیں کرے گی قوم فوراً اداوت و دشمنی میں پر آ جائے گی لیکن قوم دشمن تو ہو گئی قوم دشمنی پر آمادہ ہو گئی ہمارا کام دشمن بن جانا نہیں ہے دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا ہے یہی وہ موقع ہے جہاں اللہ کے را... اللہ نے بیا فرمایا فسمر کما شابار اے نبی جیسے آپ سے پہلے ہمت والے نبیوں نے صبر سے کام لیا ہے آپ بھی ویسے ہی صبر سے کام لیں دیکھیے کس قدر حقائق اللہ تعالی نے بیان کیا اور پوری دنیا کی تاریخ بیان کر دیا کہ جب بھی اللہ رب العالمین کسی کو نبی بنایا پوری قوم محبت سے ختم کر کے وہی انسان نبی بننے کے پہلے جو سب کا محبوب تھا پوری قوم اس کی دشمن بن جاتی ہیں اور طرح طرح کے اسے بری القاب سے یعنی نہ رشتہ نہ تھا دوستی یاری سب ختم کر کے اب اس کو تکلیف پہنچانے کے پیشے پڑ جاتے ہیں لیکن بات وہی آئی کہ دعوت کے کام میں دشمنوں کے ساتھ دعوت اگر کام،, کام کرنا ہے دعوت دینا ہے تو دشمنوں کا جواب دشمنی سے نہیں دینا پڑے گا دشمن دشمنی کریں گے آپ کی آپ ان کی دشمن نہ رہیں آپ ان کے خیر خواہ رہیں صبر کریں اور ان کی بدخواہی اسی لیے کسی نے بہت اچھی مثال دی کہ دیکھو دائی جو ہے دائی نبی جو ہوتے ہیں دائی جو ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے بگڑی ہوئی قوم بیمار قوم کے لیے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک مریض جو ہوتا ہے بی, بیمار ہے اس کو تکلیف ہے اس کا جسمانی ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کے ہاں جب اس کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر جب کہتا ہے سوئی لگائیں گے آپریشن کریں گے تو ذرا دیکھو ڈاکٹر نے جیسے کہا اب وہ آدمی آدھا ویسے ہی مر جاتا ہے تو آدھی ہو گئے بڑا لوگ ایک زمانے میں پتا چل جائے ڈاکٹر سوئی لگا تو ہاسپٹل سے نکل کر چاہتے تھے آپریشن بہت دور کی بات ہے سمجھے نا بے ہوش ایک زمانہ وہ تھا مریض کو یہیں پھوڑا ہو جائے پھوڑا ہو جائے انگلی میں کبھی ایسا خطرناک ہوتا تھا کی. کی تڑپتا تھا بیکرار ہے پریشان حال ہے وہ بےچارا لیکن ڈاکٹر آیا نہیں اس کو تو اپریشن کرنا پڑے گا اور اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں جب آدمی کو بےز کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا مریض پیسہ بھی دیتا ہے پیسہ بھی دی دیتا ہے کہتا بھائی اتنا پیسہ سب دے گا اور مریض جب آپریشن کرنے کے لیے لٹایا جاتا تھا تو دو تین آدمی سینے پر چڑھے دو تین آدمی ٹانگوں پر دو چار آدمی ہاتھ پکڑے اور پھر جراح جو ہے خوب اچھی طرح سے دیتا تھا چیڑنے کے بعد سارا ماددہ فاسد مادہ دبا دبا کے آپریشن میں اتنی تکلیف دے جتنا دبانے میں تکلیف دے. پھر اس کے بعد کچھ دوا ہوتی تھی اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے وہ اس کے اندر وہ ڈالتا تھا لوہ گھنٹوں لگ جاتی تھی لیکن مریض ڈاکٹر اپنا کام کرتا تھا کبھی مریض کو تھپڑ نہیں مارتا تھا مریض ہاتھ پیر پٹکتا تھا گالیاں دیتا تھا جب تکلیف ہو کہتا تھا حرامی بہت چل رہا تھا بڑی تکلیف دیتا تھا لیکن اس کے بعد دیکھے ڈاکٹر کا یہ کچھ نہیں کہتا ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے تو یہ بتاؤ بل کا مریض عقیدے کا مریض عمل کا مریض جس کے دل میں نفاق کفر شرک باپ دادا کا رسمراد کی محبت ہے اب اس کو جب ایک دائی نبی پیغمبر یا نبی کا وارث اس کو جب دین کی باتیں بتاتا ہے تو اس کو بڑی کڑوا کڑوا محسوس ہوتی ہے وہ لڑنے پر آمادہ پر دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے لیکن دائی کا کام کہ دشمن نہ بنے بلکہ وہ یہ سوچے اس کی اتبتی قیدی کو دور کرنا ہمارا کام ہے اس کو بتانا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اس کی اصلاح کی فکر ہو ڈاکٹر کے مانند بن جائے تو کبھی اہل باطل کا دشمن نہیں بنے گا بلکہ ان کا کیا ہوگا ہمدرد اور خیر خواہ ہوگا اللہ تعالیٰ ملک کی توسیع سے فرمائے اور ہمارے اندر خوبیاں پیدا کر دیں